نہیں مرشد محبوب سیدی محمد اختر صاحب رحمت اللہ کے اشارے میں کیا شادی ملی ہر شخص کو چاہیے ہر مسلمان کو کہ اپنی موجودہ ایمان پر خوب شکر ادا کرے اور اب میں بھی سینئر سے ایرشار پڑھ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے وقت کے بڑے بہت بڑے اللہ حوالے سے اور ہمارے گمان افرا بل القین سب سے بڑے اللہ حوالے سے ہمیں ملایا اور ان کی صحبت کی توفیق نصیب فرمائی اور ان کی نظر محبت اور نظر کرم اور نظر عنایات سے ہم کو نوازا جتنا بھی کچھ حاصل ہوا اللہ کی توحید سے اس کو خوب بالکل کرنا چاہیے اور اسی نعمت پر نعمت کے استحصال پر اور اظہار پر یہ اشار پڑا زندگانی میں کیا شالبانی ہے سو پتے سے زندگانی ملی منی سو پتے شیر ملی زندگانی میں کیا شاد مانی ملی زندگانی میں کیا شاد مانی ملیم جانگ ہیں والا سوپتے سو شند گانی ملی سوپتے شند گانی ملی صحبت نند گانی میں کیا شاد مانی ملی بن میں کیا شاد مانی نگ میں کا تفیضان ہے سال کو نگ میں آر ہے سال کی گے بے زبانی کی بے زبانی نگار تو کف دان ہے سال کو ہے کو کی عشق کی کی بے زبانی, زبانی, زبانی سوبتے رپان کچھ رنج پانی ملا رپوان کچھ رنج پانی ملا کرو خوشی کو جار دانی ملی کو دانی نے کیا فرما ہے راہ رنجانی ملا ہمیشہ نہیں رہتا ہے رنج یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی سی بہت سی تکالیف بھی آ جائیں لیکن جب وہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ تکلیف بالکل کلعدم بھول جاتا ہے آدمی وہی تکلیف کو اللہ تعالیٰ خوشی میں تبدیل کرنا دیتے شادی میں نے دوسرا نکالنے تیسرا نکالنے بلکہ شاہی بنے خوشی تو اللہ تعالیٰ چاہے مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو عین غم کی ذات کو خوشی میں تبدیل کی ذات جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو یعنی کہ کوئی دوسری چیز آئی بلکہ اسی آگ کو حکم گی یا کہ قلنا یا نہ رکونی و سلاما کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے اور سلامتی والی ٹھنڈک ہو تو وہی آگ وہی تھی خاصیت بدل کی جی تو کیا مشکل ہے اللہ کو کہ غم کی خاصیت کو خوشی میں تبدیل کر دیں یہ اللہ تعالیٰ کا کے کام ہے تو رائے تقوی میں رنج اور غم جو آئے کچھ مشقت آ جائے اسے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ اپنے راستے کا غم آپ نے ہمیں یہ خوش نصیبوں کو دیتا ہے دوستوں کو عیش دوستوں کو در... اپنا دردے دل دیا دشمنوں کو رائے کے آب و دیا اور دوستوں کو اپنا دردے دل دیا یہ تو خوش نصیبوں کو ملتا ہے نہیں تو اس پر خوب شکر کرے کہ اللہ آ کر کے مانگنا آ کے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آخر کے راستے ہمیں لے چلیے ہم کمزور ہیں لیکن غم آ جائے تو بھی سراخوں کے میں کچھ رنج ملا ران میں کچھ رنج پانی ملا پر خوشی روح کو جارے ملی پر خوشی خوشیرو کو جارے ملی خوشی روح کو ملی, خوشی روح کو ملی ہمیشہ ہمیشہ کی کیوں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی ملی کیونکہ ہم نے اپنی خواہشات کو اس باقی پر جو ہے ہاں قیوم ہے اس پر ہم نے قربان کر دیا چونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے باقی ہیں تو وہ بھی جو ہے اپنے خواہشات کو قربان کر کے وہ بھی ایک ایسی حیات جاویدان پا جاتا ہے روح, جا... روح کو جاویدانی خوشی نصیب ہوتی ہے راہِ تقویٰ میں کچھ رنج پانی ملا پر خوشی روح کو جاویدانی ملی پرو کو جائیدانی ملی سوبت شیب سے زندگانی ملی, زندگانی ملی زندگانی میں کیا شاد مانی ملی ان سے مثبت کا ہے ان سے نسبت کا ہے دوست تو دل کی ہر وقت جو دل کی ہر بات جو نگہ پانی ملی, ملی ان سے نسبت کا ہے دوست تو ہر بات جو ہر بات جو نگہ سب کو نسبت ملی شہر فخر سے سب کو نسبت ملی شہر فخر سے بگ مانو بس بد گمانی ملی بد گمانو کو بس بد گمانی سب کو نسبت ملی شہبت شہر سے بد کو بس بد گمانی سوبتے سند گانی گانی میں کیا شادی رک دونوں رقباد دونوں جانا دل گئے دنیا کو دنیا اے پانی میلی اہرے دنیا کو دنیا اے پانی ملی اہرے پا کو دونوں جنا مل گئے جنہوں نے آخرت پر اپنی جان کو کھپایا آخرت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے تو ان کو جتنی دنیا ملنی تھی وہ تو ملنی تھی اگر دنیا پہ ملے ٹائی صاحب کے کیا خوب شیر ہے فرماتے ہیں کہ جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی دنیا پہ جو مرے تھے کہیں کے کہ نہیں ہوئے <تصفح> کیونکہ مٹی میں مرے تھے آگ بند ہوئی سب ختم ہو گیا اب تو کچھ بھی نہیں ہاتھ جو, جو وقت اللہ کی یاد میں گزر گیا وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری کا حاصل کرے جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی دنیا سے جو مرے تھے کہیں کہ نہیں اہلے رکو گا کو دو, دو, دو جہاں مل گئے اہل رکو گا تو دو, دو جہاں مل گئے اہل دنیا کو دنیا ہے پانی اے لے دنیا کو دنیا پانی ملی سوبتے زندگانی ملی گانی ملی, ملی رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ پور پوری رحمت اللہ جی کا اور حضرت نے فرمایا کہ میں یہاں پیدا ہوا تھا یعنی یہاں پر حضرت نے پیش فرمائی تھی بیچ فرمائی تو پھر معلوم کہ زندگی اصل تو اللہ پہ مرنے کا نام ہے زندگی اللہ پہ مرنے کا نام ہے اللہ کے نام پر جینا اللہ کے نام پر مرنا جب کسی شہر کامل کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو سمجھو کہ روح کو روح اب پیدا ہوئی اب ہماری پیدائی کا ہوئی نئی زندگی ایک انسان کو ملی اور جو شیخ کامل نہ ملے تو زندگی جانور سے بھی بدتر ہے وہ کیا زندگی ہے وہ تو زندگی نہیں بلکہ شرزی کی ہے کیا شادمانی نسل کو جس نے اپنے مٹایا نسل کو جس نے اپنے مٹایا اسے راہ حق میں بڑی کامرانی ملی میں بڑی کامرانی ملی نفس گوج نے اپنے مٹایا اسے نفس گوج نے اپنے مٹایا رائے ہم تمہیں بڑی رائے ہک تمہیں بڑی کامرانی ملی جو ان پر بدا ہو گئی اے مبارک جو ان پر بدا ہو گئی زندگانی تو بس آنی جانی ملی زندگانی تو بس آنی جانی ملی اے مبارک جو ان پر بدا ہو گئی <سؤال> اے مبارک جو گئی زندگانی تو بس رانی زندگانی تو بس آنی جانی اے مبارک جو لدہ ہو گئی زندگانی تو بس آنی جانی ملی اے مبارک جو جس کا دل ہا بلے دل, دل, دل ہو گیا جس کا دل ہا ملے دل, دل, دل ہو گیا بندگی کی اسے رازدانی گندگی کی اسے رازدانی جس کا دل خا درد دل ہو گیا جس کا دل خا درد دل ہو گیا گندگی کی اسے رازدانی گندگی کی اسے رازدانی سو گیب سے زندگانی ملی سندھ گانی میں کیا شادمانی ملی سندھ میں کیا شادمانی ملی شرشت شاد کا افتر یہ سہج مروشن کا ابتر یعن سہجد کا ابتر دل کی طرح زندگانی دل کی طرح زندگانی پہلے مرشد کا ابتر یہ انسان ہے پہلے مرشد کا یہ انسان دل کی سارا زندگانی گانی دل کی شندگانی ملی اندرگانی نے کیا ملی اندرگانی میں کیا شادمانی گی نار جو کت ہے سال کو کی سیت بے زبانی ملی اس بے زبانی ملی رواج کچھ رنجانی ملا کر خوشی روح کو جاسبانی ملی روشیرو کو جاندانی مبارک جو ان پر ہو گئی ہے مبارک جو ان پر پیدا ہو گئی زندگانی تو بس آنی جانی زندگانی تو پس आमीन जाहि इन پردیس میں تذکرہ وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ حضرت میسا رہے کو جیسا عرضی مدار کو عنوان بھی کیسا اور پھر ساتھ میں اس کے اس کی تشریح یہ جملے میں کیسی زبردست فرمائی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا سزکر بدلا جب میں یہ پڑھتا ہوں تو میرے قلب کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قلب میرا دھل رہا ہے وطن یہ اصلی کا تذکرہ یعنی جو غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے ذرا سلمان پہ غور کرو تو غفلت کے پردے سارے ہٹتے چلے جائیں دنیا کے پردیش میں کون بے بیوقوف ہوگا جو پردیس میں دل لگائے گا پردیش میں محنت کرے گا پردیس میں محنت کرے گا لیکن اپنے وطن کے لیے تو یہ پردیس ہے دنیا کا اور ہمارا اصلی وطن آخرت کا سبحان اللہ یہ سفرنامہ ہے اصل میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جنوبی فریقہ کا دسواں سفرنامہ ہے اس وقت حضرت کے ملفوظہ شاد ہوئے جب ہمارے سیدی شندی محب محبوبی مورشد مورشد مرشد ثانی صدیق فلندر جمع حضرت باب حضرت والا سید شہجب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان سب کو ضبط فرمایا تحریر فرمایا اور اس کے کا بھی انتظام اور اہتمام فرمایا خدا حافظ کہنے کی بجائے حضرت والا ہال سے واپس اپنے کمرے میں تشریف لے جا رہے تھے ایک صاحب نے خدا حافظ کہا حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آج سے خدا حافظ کہنے سے توبہ کر دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کافی ہے اس میں سلام بھی ہے اللہ کی رحمت بھی ہے اور اللہ کی برکت نہیں برکار ہے سرمایہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ و وبرکاتہ کافی <روح> ہے اس میں سلام بھی ہے اللہ کی رحمت بھی ہے اور اللہ کی برکت نہیں برکات ہے یہ ایرانیوں نے ایجاد کیا ہے خدا حافظ خدا حافظ عربی میں خدا کہاں ہے عربی میں اللہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے وہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے آپ نے سکھایا کہ جب ملاقات کرو تو کہو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اور جب واپس جاؤ جیسے میں جا رہا ہوں تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک اور موقع پر ہنجوالا نے اشاد فرمایا تھا کہ سنتوں کا سنت کا کروڑوں کا موتی چھوڑ کر ہم کنکر پکا کیوں اٹھاتے ہیں سنت ایک ایک سنت کروڑوں کروڑوں کا موتی ہے بلکہ کروڑوں کے موتی سے بھی ایک سنت کی قیمت ادا تھی ستا. حضرت مورشید اللہ عالیہ شہر کے لیے ساحل سمندر پر تشریف لائے موسم بہت خوشگوار تھا نہ زیادہ ٹھنڈک تھی نہ گرمی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی عردی والا سمندر کے کنارے آرام کرسی پر تشریف فرما ہوئے تمام احباب ریت پر بیٹھ گئے جس پر قالین اور چٹائیاں بچھائی گئی باطل خداؤں اور دہلیوں کا علاج فرمایا کہ دنیا جو گول معلوم ہوتی ہے اس کی دلیل سمندر ہے اگر زمین گول نہ ہوتی تو سمندر پر سمندر بھی گول نظر نہ آتا جیسا ضرور ویسا مضروف نظر آتا ہے سمندر کے کنارے اللہ کی رحمت اور ہدایت کے دروازے زیادہ کھلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں سمندر اللہ کی ایک بڑی نشانی ہے جو لوگ خدائی دعویٰ کرتے ہیں جیسے رون نگر شداد وغیرہ یا جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں ان کا علاج یہی ہے کہ ان کو ہوائی جہاز میں بٹھا کر سمندر کے ساحل سے تین چار میل آگے لے جاؤ جہاں سے ساحل پر پہنچنا ممکن نہ ہو یہاں تک کے تیر کر بھی نہ نکل سکے پھر ان کو رستے سے سمندر میں لٹکا دو اور کہو کہ اب سمندر میں ڈالتا ہوں تو کہیں گے او مائی گوڈ ان کار اطراف میں بدل جائے گا سب بدماشی بھول جائے گی جوتے خدا ہاتھ چھوڑیں گے کہ معاف کر دو میں بندہ ہوں خدا نہیں ہوں اب کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کروں گا جب مصیبت میں پھنستے ہیں تب خدا یاد جاتا ہے مگر یہ ہمارے دوست بیٹھے انہوں نے سنایا تھا کہ ایک انگریز اور ایک سکھ جو ہے پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے جو جہاز ڈوبنے لگا تو انگریز نے پوچھا کہ یہاں سے زمین کتنی دور ہے اس نے کہا سکھ نے کہا کہ ایک میل دور ہے تو اس نے سمجھ لیا کہ میں ایک میل کہہ سکتا ہوں چھلان لگا دی چلام لگانے کے بعد اس نے خیال آیا کہ سمٹ کون سی اس نے پوچھا کہ کس طرح پر ہے اس نے پتھر لیا کیا مضمون ہے دیکھو کتنی آسانی سے خدائی کا دعویٰ جو ہے وہ شروع ہو جب فرام دریائے نیل میں ٹوٹنے لگا تو کلمہ پڑھنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو عموماً منہ میں کیچڑ دیا اور کلمہ نہیں پڑھنے دیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ دل لاری فرشتوں میں بھی ہوتا ہے جو اللہ والوں کا دشمن ہوتا ہے فرشتے بھی اس سے دشمنی رکھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو اشارہ مل گیا تھا کہ اس کا کھ خاتمہ بخر پر ہوگا کیونکہ فرشتے خود سے کوئی کام نہیں کرتے اس لیے مرضی حق سمجھتے ہوئے ضوابط کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اور اس کے منہ میں مٹی ڈھونڈ دی کہ ناراج اب یہ چاہتا ہے کہ رند کا رند رہا ہاتھ سے جنت نہ گئی ہرگز ایسا نہ ہوگا تاجر ہے کہ جو خلا میں حق رہا ہو پیشاب کر رہا ہو ہوا کھول رہا ہو وہ خدائی کا دعویٰ کرے اللہ تعالیٰ میں رکھے نے کے خدائی دعویٰ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ پوری زندگی کبھی اس کے سر میں بھی نہیں ہوا جس سے اس کا تکبر اور بڑھ گیا جب اللہ کا پہل نازر ہوتا ہے تو عقل میں گوبر بھر جاتا ہے ہم شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم لوگوں کا ایمان سلامت ہے اور ہم سمندر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یا میرے اللہ تعالیٰ کتنا پانی آپ نے پیدا کیا کوئی ہے انسان جو دعویٰ کرے کہ سمندر ہم نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تماشا دیکھو اور سمندر میں آ کر ایمان تازہ کرو سمندر کیا ہے حد نظر تک پانی ہی پانی ہے جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک سمندر ہی سمندر ہے اتنا پانی کون پیدا کر سکتا ہے سوائے اللہ کے سبحان اللہ لیکن ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ تبدیل فرماتے تھے کہ سمندر میں نہانا اچھا نہیں ہے سمندر میں نہاؤ مت جانا ہے اس کنارے سے اس کا تماشا دیکھ لو اللہ کی قدرت کا لیکن سمندر میں نہاؤ نہیں کیونکہ لہروں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا اور حضرت عالی شیرازی نے بھی لکھا ہے فرمایا ہے کہ جس کو اپنے شامت کو دعوت دینی ہو وہ سمندر میں نہائے سمندر میں نمک پیدا کرنے کی حکمت سمندر کا ایک گھوم پانی پیو اور دیکھو کہ کتنا نمک ہے علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ مفتی بغداد روح المعانی میں لکھتے ہیں سمندر میں پچاس فیصد نمک اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے اس کا مقصد کیا ہے تاکہ پانی میں تاخن اور انفیکشن نہ پیدا اگر نمک نہ ہوتا تو پانی سڑ جاتا کیونکہ وہ رکا ہوا یعنی جامع ہے دیکھو علامہ آلوسی رحمتہ اللہ علیہ مفتی بغداد نے تفسیر میں لکھا ہے کہ سمندر میں پچاس فیصد نمک ہے اتنا نمک کون پیدا کر سکتا ہے ہے کسی کی طاقت جو اتنا نمک پیدا کر دے کیا نمک چوروں کی ہمت ہے کہ نمک پیدا کر سکیں سمندر سے نمک چرا کے بندے استاد مگر مانیں گے نہیں کہ ہم نے نمک چرایا ہے چوری بھی اور چینا زوئی بھی نمک چراتے ہیں اور ڈینگے مارتے ہیں کہ ہم نے یوں نمک حاصل کیا اللہ تعالیٰ نے سمندر میں دو وجہ سے نمک پیدا کیا تاکہ سمندر کی مخلوق زندہ رہے اور ساغل سمندر کے باشندے خیر سے رہیں اگر اللہ تعالیٰ نمک نہ ڈالتے تو سمندر کا پانی سڑ جاتا اور ساحلی علاقوں کے باشندے بھی زندہ نہ رہتے ساحلی علاقے کی آبادی اسی نمک سے زندہ ہے نمک نہ ہوتا تو مچھلیاں بھی ہلاک ہو جاتی پھر تین چوتھائی مخلوق زندہ سے محروم ہو جاتی اور دربند اور اسٹینگر کے ساحلی علاقے میں بھی ساحلی علاقے بھی فنا ہو جاتے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں نمک اس لیے رکھا کہ سمندر کی مچھلیاں سمندر کی مخلوق سمندر کے ساحلی علاقے کے لوگ زندہ رہے دو مخلوق کی زندگی منحصر ہے اللہ کے دیے ہوئے نمک پر ایک سمندر کے اندر کی مخلوق اور دوسرے سمندر کے کناروں کی مخلوق اسی دوران شہید دیوبند حضرت مولانا عبد الحمد صاحب دامد پر قات جو حضرت والا کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں ان کا زمبیا سے فون آیا حضرت والا نے فرمایا کہ آپ یہاں کیسے آ گئے یہ فرمایا مجھے ہی میرا اللہ اپنے کرم سے اس بیماری میں یہاں لے آیا اور یہ شیر پڑھا برگرد برگرد کے خوات میرے دوست اپنی محبت کی رسی میرے گردن میں ڈالے ہوئے جہاں چاہتا ہے مجھے لے جاتا ہے فرمایا کہ آپ یہاں کب آئیں گے ان کے جواب پر یہ شیر پڑھا آئے داشتے یار گنرے داشتے اگر میری آج اثر ہے تو میرا یار میری گلی میں ضرور آئے گا بوڑھی للا کا حال فون کے بعد ایک صاحب نے دوران نے گفتگو کیا کہ میری گیری کا نام للا ہے یہ سن کر روتے والا نے ارشاد فرمایا کہ लैला کا نام سنتے ہی بڑے بڑوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن کوئی بھی लैला ہو چاہے وہ مجنو والی للا ہو یا کسی اور کی للا ہو وہ بدھی ہوگی کہ نہیں جب اس کے کان ٹوٹ جائیں گے گال پچک جائیں گے ستر برس کی بڑیا کمر جھکی جھکی آئے گی تو کیا وہ لا معلوم ہوگی ایسے ہی جن لوگوں نے لڑکوں سے دل لگایا تو اس کا کیا نتیجہ ہوا جس کے پیچھے پاگل کتے کی طرح بھاگ رہے تھے اور گنگار اور مجرمانہ زندگی گزار رہے تھے اس کو بریانی اور موت پلاؤ پلا رہے تھے جب وہ گٹا ہوا تو اس کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے اس کی سفید داڑھی اور پچکے ہوئے گار دیکھ کر منہ پر ندامت کے جوتے لگ گئے مجازی حسن و عشق دھوکا ہے دھوکا ہے دھوکا جس کو زندگی ضائع کرنا ہو وہ مجاز پر زندگی ضائع کرے مگر مسلمانوں کو اس پر شرم آنی چاہیے اللہ نے عقل جی ایمان عطا فرمایا اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کل من علیہ فان زمین پر جو چیزیں ہیں سب فانی ہیں ان سے دل مت لگاؤ لہذا ان فانی چیزوں سے دل لگانا مسلمان کی شان نہیں ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے دوستوں کو اپنی بدام میں رکھے سمندر کے ساحل پر یقے بات کی گئے کافی اخبار جمع ہو گئے تو حضرت مورشدید آمد پر کاتم الیہ نے مولانا یونس پٹیل صاحب سے دریافت فرمایا کہ آپ نے کیا لوگوں کو خبر کی تھی میرے ہاں آنے کی تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں حضرت مدرسے میں پرچہ آیا تھا تاکہ آنے والوں کو افسوس نہ ہو ارشاد فرمایا کہ گناہ کی خواہش پیدا ہو تو اس خواہش کو جلاؤ اس پر عمل نہ کرو دل پر غم اٹھاؤ اللہ کی محبت کا ایک گرا غم ساری دنیا کی سلطنت اور دولت سے افضل ہے اللہ کو راضی کرنے میں اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے میں جو غم آتا ہے اسی غم سے اللہ تعالی ملتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تحجد سے ملتا ہے تو خوب سمجھ لو کہ تحجد سے نوابل سے غذیفوں سے خدا نہیں ملتا گناہ چھوڑنے سے گناہوں کے چھوڑنے کا غم اٹھانے سے اللہ ملتا ہے ان اولیا بوتقول اللہ عی کو اپنا اولی بناتا ہے جو تقوا سے رہتا ہے گناہوں سے بچتا ہے گناہوں سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے عبادت تو حلوہ ہے گنا چھوڑنا بلوا ہے عبادت تو حلوہ ہے گنا چھوڑنا بلوا ہے حلوے کے لیے سب تیار ہیں بلوے کے لیے تیار نہیں یعنی عبادت کے لیے سب تیار ہیں لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اگر عبادت سے خدا مل جاتا تو بہت آسان تھا مگر گناہ چھوڑنے سے اللہ ولی بناتا ہے کیونکہ وہ بلوا ہے اس میں تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے تکلیف اٹھا کے مجھے پائیں حلوہ کھا کے نہ پائیں حلوہ کھانا کیا کمال ہے گناہ چھوڑنے کی تکلیف اٹھانا کمال ہے اس لیے گناہ چھوڑنے ہی سے ادا ملتا ہے ہمارے شہر مولانا شاہ راول صاحب دامد برکات فرماتے ہیں کہ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے منہ میں سہارن پوری گنا ہو جس میں رس بھرا ہوتا ہے اور وہ اس کو چوس رہا ہو اور کوئی اس کے منہ سے گنّا چھینے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے تو جیسے آدمی کو گنا چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے لیکن تکلیف برداشت کرنا علامت عشق و محبت ہے سچا عاشق وہی ہے جو خدا کی راہ میں تکلیف اٹھائے یہاں تک کے جان بھی دے دی یہ کیا کہ بس تلاوت کر لی ذکر کر لیا تحجد پڑھ لی لیکن جب گناہ سے بچنے کا موقع آیا تو ہتھیار ڈال دیے اور گناہ کر لیا عبادت کرنا کیا کمال ہے عبادت میں تو مزہ آتا ہے گناہ چھوڑو تو مردان کی معلوم ہو ورنہ ہجڑا ہے مقدس ہے کبھی سو ہے وہ شخص جو گناہ نہیں چھوڑتا لہذا اللہ کے لیے اللہ کی نافرمانی سے بعض آ جاؤ ورنہ اتنے جوتے پڑیں گے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے اگر گناہوں کو نہ چھوڑا تو قیامت کے دن قریبی کھل جائے گی کہ ٹوپی گول کرتا لمبا پاجامہ ٹپنے سے اوپر مولانا آپ کو کیا ہوا تھا جو آپ یہ کام کر رہے تھے شر نہیں آئی آپ کو اللہ تعالی ہم کو اور ہمارے دوستوں کو گناہوں سے مطالعہ کرنے سے اور قیامت کے دن کی رسوائی سے پناہ رکھیں ارشاد فرمایا کے بدنگاہی سے بچنا مستحب یا سنت موقع نہیں ہے فرض عین ہے شاد فرمایا کے بدنگاہی سے بچنا مستحب یا سنت مؤقدہ نہیں ہے فرض عین ہے جیسے کہ نماز روزہ فرض ہے اور اس زمانے میں تقوی کی جان ہے جو بدنگاہی میں مبتلا ہے وہ ہرگز ولی اللہ نہیں ہو سکتا ساری زندگی نالائق رہے گا ساری زندگی نافرمان اور فاطف لکھا جائے گا جس نے آنکھ دی ہے اسی کا حکم ہے کہ نگاہ کو بچاؤ اگر آنکھ میں روشنی نہ ہوتی یا اللہ معدردار انڈا پیدا کرتا تو پھر کہاں سے دیکھتے کیا اللہ کا یہی شکر ہے کہ آنکھ کی روشنی حرام میں استعمال کرو حرام میں استعمال کرنا کیا یہ شرافت ہے بس خوب سمجھ لو کہ گناہوں سے بچنا فرض عین ہے اور عبادت میں فرض نماز سنت موقع اور رض کی نماز پڑھنے سے انشاءاللہ شاء تعالیٰ نجات ہو جائے گی چاہے کوئی نمل نہ پڑھو مگر گناہ چھوڑنا فرض ہے اللہ کو ناراض کرنا حرام ہے بدماشی ہے حماقت ہے ناپاکی ہے نا ہے بے غیرتی ہے کمینہ ہے وہ شخص کمینہ ہے وہ شخص جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے اور نعمت دینے والے کی نافرمانی کرتا ہے زمین اللہ کی ہے آسمان اللہ کا ہے کسی کو حق نہیں کہ اللہ کی زمین پر اور اللہ کے آسمان کے نیچے گناہ کرے جو گناہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی زمین پر اور اللہ کے آسمان کے نیچے نہ رہے کون سی جگہ ایسی ہے جو اللہ کی نہ ہو اور جہاں اللہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھانے میں مکھن نگلنے میں آگے آگے لیکن گناہ چھوڑنے میں پیچھے کیوں ہو اللہ تعالی کی نافرمانی سے اس نیت سے بھی بچو کہ ہم اللہ کے ولی ہو جائیں اللہ تعالی کی نافرمانی سے اس نیت سے بچو کہ ہم اللہ کے ولی ہو جائیں اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنا دوست بنا لے لیکن جس سے گناہ ہو گئے وہ بھی مایوس نہ ہو جن سے توبہ کر لے تو وہ بھی اللہ کا دوست ہو جائے گا انڈے <التوّعبين> توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں فرماتے اپنا محدود ہی بنا لیتے ہیں کہ اللہ میں مسافر ہوں اور مریض بھی ہوں فرشتے مریض کی دعا پر آمین کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات جلد کی لہروں کو بھیج دیجیے جو ہم سب کو اور ہمارے حاضرین احباب کو اور جو لوگ غیر حاضر ہیں ان کو بھی اور سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ والا بنا دے ہمارے عزیز و قالب اور دور کے رشتے داروں کو بھی اللہ والا بنا دے اور سارے عالم کے کافروں کو بھی تجلیات میں سمو لیجئے اور ان کو بھی ایمان دے کر اللہ والا بنا دیجیے اور جو مسلمان کے درپے ہیں ان کو ستا رہے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں ان کو مغلوب و مطبود اور مقبول فرما دے اللہ کا فرق تھا وہ الف ہی قلو اللہ شکل ہوں و دم میں دیا ہوں ہمارے دل میں تو درد کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ حضرت والی کے درد کے سب ان دعاؤں کو ہمارے لیوی اور ہمارے تمام احباب کے لیے اور تمام, تمام مسلمان عالم کے لیے حکومت اور کافروں کو بھی ازادی مان دے کر جس پر چلو بھائی کچھ لائے آپ टैक्सी के मालिक ने तक शुरू की कि कल का आया हुआ नौजवान मैनेजर पुराने काम करने वालों से रात मेहनत और लगन की वजह से कितना तरक्की कर गया है आप लोग देखे इस मैनेजर ने कितनी मेहनत ऐसी पुराने काम करने वालों को पीछे छोड़ रखा है खड़े मैनेजर ने खड़े होकर कहा ڈیڈی بہت بہت شکریہ دوست ایک آپس میں بات کریں گے پہلا بولا میرے پاس ایسی اتنی زمین ہے اتنی زمین صبح سے شام تک چلتا رہ زمین ختم نہیں ہوتی ہاں ہاں میرے پاس گاڑی ہے ماں نے بیٹے سے کہا سامنے والی, سامنے والی, سامنے والے ملک صاحب کی بیٹی کو دیکھو دیکھو کتنے اچھے نمبر لائی ہے اور ایک تم ہو کہ ہر بار فیل ہو جاتے ہو, بیٹا بولا امی اسی کو دیکھ دیکھ, دیکھ کے تو حال. ایک صاحب کی بیوی وہ سمندر का के ले गया वो साफ समुद्र के साहिल पर जाके खड़े हुए बार बार आती और उनके को छूती वो बोले नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता ये सब तुमने अपनी मर्जी से हुआ है एक साथ मुझे तीन साल के पास गए और बोले ने ने دانت میں بہت درد ہے کیا کرنا کیا کروں دیا بہت درد ہے میں نے دانت نکلوا دیا آپ بھی ہاتھ نکلوا دیا شوہر سے پوچھا آپ کو میری कौन सी عادت بہت پسند ہے میری میری مذاق مندی میری خوبصورتی کیا آپ کو بہت پسند ہے ایک شخص کوئی کام کاج نہ تھا وہ ایک دہات میں کھڑا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اونٹ کے گلے میں خربوزہ خرچ کیا مالک نے اونٹ کو دیکھا کے اور پیٹ ماری تو ہوتے گلے میں چلا گیا اس نے بھی ایک لی اور محلے محلے آواز لگاتا گلر نکل والو گلر نکل والو نکل والو ایک بڑی عورت آئی تو اس نے کہا کہ میرا گلر ختم کرو اس نے اس کو لٹایا اور اوپر سے اینٹ ماری وہ مر گئی گاؤں والوں نے پکڑ کے اس کو خوب کھوٹا. اور اسے کہا اس کی کبھر کھول وہ بےچارہ जमीन زمین میں تین دن تک کبر کھولتا رہا اب سوچا کہ اب ایسا نہ और بہت برا کام ہے پھر چل پڑا دوسرے گاؤں گیا وہاں ایک نوجوان عورت اور اس کا شہر آئے انہوں نے کہا کہ اس میری بیوی کا گلا ختم کرو اس نے سوچا یہ ملے گی تو میرے کو تو یہ نہیں چھوڑے گا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے گلٹ تو ختم ہو جائے گا پر قبر میں نکل جائے اور نے بیوی سے کہا بس تم تو ریٹ لگائے رکھتی ہو میرا فریج میری گاڑی میرا مکان یہ کیا ہر وقت میرا میرا لگا رکھا ہے اب یہ اتنی دیر لگا دی تم نے یہ کیا ان میں تلاش کر رہی ہو بیوی نے کہا ہمارا دو کٹھا एक, एक सरकार डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मैं रात को जब सोता हूं तो मुझे ख्वाब में खोते फुटबॉल खेलते दिखाई देते हैं डॉक्टर ने कहा अच्छा ठीक है ये गोली खाओ तो इनशाला ठीक हो जाओगे फिर कुछ देर बाद बोला डॉक्टर साहब ये गोली अगर मैं कल खाऊ डॉक्टर ने कहा पर कल क्यूँ बोला आज खोतों का फाइनलाइज होगा السلام <تصفيق> <تصفيق> عليكم <وعبد> اپ <الله> کو <الله> <تصفيق> اس کے relifiers نے اس کے لئے